اگلا سوال ہے کہ احرام میں چپل کس طرح کے پہنے جائیں تو چپل جس کو چپل کہتے ہیں اس طرح کے آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ حالت احرام میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے ابری ہوئی پنجے کے اوپر یہ ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہ کھلی رہنی چاہیے تو ہوائی چپل آئیڈیل ہے اس سلسلے میں کہ ہوائی چپل میں جو دو پٹیاں ہوتی ہیں اب اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیزائن آنے شروع ہو گئے بعض ہوائی چپل اتنے زیادہ کور کرتے ہیں کہ یہ ہڈی چھپ جاتی ہے لیکن یہ بہت کم ایسے ہوائی چپل ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈیزائن وغیرہ کی وجہ سے اس طرح بناتے ہیں کہ وہ اس کی اوپر کی پٹی بہت چوڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہڈی چھپ جاتی ہے یہ ہڈی نہیں چھپنی چاہیے اگر آپ کوئی جوتے بھی اس قسم کے پہنتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہوائی چپل نہ پہنوں میری ایڑیوں میں تکلیف ہوتی ہے اگر کھلی رہتی ہیں ڈسٹ لگ جاتی ہے اور آپ اس طرح کے کوئی جوتے پہننا چاہتے ہیں कि जिससे आपके ऊपरी हड्डी जो है उभरी हुई पंजे की ये नहीं ढकती तो वो भी पहन सकते हैं मसला क्या है कि पंजे की उभरी हुई हड्डी ये नहीं छुपनी चाहिए अल्लाह तलम